آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تصبیح کرتی ہے اور بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے بس وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں اور اسی کی طرف آخر کار سب کو پلٹ کر جانا ہے یَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپ کر کرتے ہو اور جو کچھ کھلم خلن کھلا کرتے ہو اس کا بھی اسے پورا علم ہے اور اللہ دلوں کی باتوں تک کا خوب جاننے والا ہے ألم من قبل وبال عذاب ألیم کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے واقعات نہیں پہنچے جنہوں نے پہلے کفر اختیار کیا تھا پھر اپنے کاموں کا وبال چکھا اور آئندہ ان کے حصے میں درد نا کا ذاب ہے تاریخ بھی البئی نتی فقالوں فقال ابشرونا فق فروت اللہ وسط یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلائل لے کر آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم جیسے انسان ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے غرض انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ موڑا اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی اور اللہ بالکل بے نیاز ہے بذات خود قابل تعریف فرو اللہ الله وزلی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کبھی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا کہہ دو کیوں نہیں میرے پروردگار کی قسم تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا تھا اور یہ اللہ کے لیے معمولی سی بات ہے زلنا واللہ بما تعملون خبیر لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن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 یہ دوسری زندگی اس دن ہوگی جب اللہ تمہیں روزے حشر میں اکٹھا کرے گا وہ ایسا دن ہوگا جس میں کچھ لوگ دوسروں کو حسرت میں ڈال دیں گے اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہوگا اور اس نے نیک عمل کیے ہوں گے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے بڑی کامیابی سلم اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو چھٹلایا ہوگا وہ دو زخوالے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ما اصاب من مصیبت الا بی اذن ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ واللہ بکل شيء علیم کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَأطیعوا اور تم اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے اللہ, لا الہ الا اللہ المؤمنون اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے یا ایوہا ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں اس لیے ان سے ہوشیار رہو اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے انما عظيم تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے فتقوا اللہ ما ومن نفسه هم المفلحون لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں ان تو قرض الله قرض حسن یضاعفه لكم ويغفر لكم والله شکور حلیم اگر تم اللہ کو اچھے طرح قرض دوگے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بڑا قدردان بہت بردبار ہے۔ عالم الغیب العزیز الحکیم وہ ہر بھیت کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے بڑے اقتدار کا بڑی حکمت کا مالک